اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال لا يرجون لولا او ربنا في اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع و حرام کر دی گئی ہے اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے اصحاب الجنت يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے و يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے کسی فرشتوں کو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا یا یعنی یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور وہ اس بشر رسول کی تصدیق کرتے پھر یعنی رب آ کر ہمیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے پھر اسی استقبار اور سرکشی کا نتیجہ ہے اسی استقبال اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرما لے تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کام کیوں کرے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت کے خلاف ہے پھر اس دن سے مراد موت کا دن ہے یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح خبیث جسم سے نکل جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں جیسا کہ سورہ نعام آیت نمبر ترانوے سورہ انفال آیت نمبر پچاس میں ہے اس کے برعکس مومن کا حال ہے وقت احتجار مطلب جان کنی کی وقت جان کنی کے وقت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید جاں فضا سناتے ہیں جیسا کہ سورہ حامی مسجدہ آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر بتیس میں ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشت مومن کی روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ سے راضی ہے تفصیل کے لیے دیکھیے مسرد احمد دوسری جلد صفح نمبر تین سو چونسٹھ اور تین سو پینسٹھ و سنن ابن ماجا حدیث نمبر چار ہزار دو سو باسٹھ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں مومنوں کو رحمت و رضوان الہی کی خوشخبری اور کافروں کو ہلاکت و خسران کی خبر دیتے ہیں پھر ہجران کے اصل معنی ہیں منع کرنا روک دینا جس طرح قاضی کسی کو اس کے قاضی کسی کو اس کی بے وقوفی یا صغر سنی کی وجہ سے اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حجر القاضی حجر القََیو الا قاضی نے فلاں کو تصرف کرنے سے روک دیا ہے اسی مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس حصے حتیم کو حجر کہا جاتا ہے جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے طواف کرتے وقت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے جسے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا ہے اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے اس لیے کہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہیں معنی یہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوشخبری متقین کو دی جاتی ہے یعنی حرامن محرمن علیکم کم کے معنی میں ہے آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں اس کے مستحق صرف اہل ایمان و تقوی ہوں گے پھر حبی ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والے داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑتا چاہے یا پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن انہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے کیونکہ وہ ایمان و اخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری جبکہ کہ اللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں ایمان و اخلاص بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کی مثل کہا گیا ہے اسی طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے یہ ساری تمثیلات پہلے گزر چکی ہیں ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 264 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اور سورہ نور آیت نمبر 29 پھر بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرما ہوں گے جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنا دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا بہوالے مسند احمد تیسری جلد صفحہ نمبر پچہتر اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں میدان محشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا جیسا کہ سورہ بكرا آیت نمبر دو سو دس سے بھی واضح ہے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے اللہ تعالى فرشتوں کے جلوں میں میدان میشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی حساب کتاب کے لئے جلوہ فرما ہوگا جیسا کہ سور بکرا آیتمبر دو دو سو دس سے بھی واضح ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن حقیقی بادشاہی رحمٰن ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ داتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا ہائے میری کمبختی کاش میں فلان شخص کو دوست نہ بناتا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر مطبقران آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول کہیں گے اے میرے رب بیشک میری قوم نے اس قرآن کو متروک بنا دیا مطلب پسے پشت ڈال دیا تھا و كذلك جعلنا كل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے اور اپ کا رب حادی اور مددگار کافی ہے فرلا فقول اور کافی لوگوں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے اسی لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے اسی لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھائیس پھر مشرقین قرآن پڑھے جانے کے بعد یا مشرقین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن سنا نہ جا سکے یہ بھی ہجران ہے اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے عوامر پر عمل اور نواحی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا یہ بھی ہی ہے یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے پھر یعنی جس طرح اے محمد تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجرم تھے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے سورہ نام آیت نمبر بارہ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے پھر یعنی کافر لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے اس کو ہدایت سے کون روک سکتا ہے اصل ہادی اور مددگار تو تیرا رب ہی ہے پھر جس طرح تورات انجین اور زبور وغیرہ کتابیں بیک مرتبہ نازل ہوئیں پھر اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے پیغمبر تیرا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے جس طرح دوسرے مقام پر فرنا فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سو چھے اور قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور یہ فائدہ بالعموم اسی وقت ہوتا ہے جب بارش وقتا فوقتا نازل ہو نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے نزول سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال مطلب اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہت اچھی توجیح و تفسیر بتا دیتے ہیں الذين على الى جهنم أولئك مكانا وأضل سبيلا جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ <وَزِيرًا> اور بلا شبہ ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا فقلنا ذهبا الى القوم پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکزیب کی ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور قوم عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے ص اللہ <رَسُولًا> اور اے نبی جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر جمع نہ رہتے اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرقین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا پھر رس سن کے معنی کنویں کے ہیں اور رسی کنویں والے ان کی تعین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے امام بنی جریر تبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الخد ہیں جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر قرن کے صحیح معنی ہیں ہم اثر لوگوں کا ایک گروہ جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جائیں تو دوسری نسل دوسرا قرن کہلائے گی بہوالے تفصیر ابن کثیر اس معنی میں ہر نبی کی امت بھی ایک قرن ہو سکتی ہے پھر یعنی دلائل کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی پھر یعنی اتمام حجت کے بعد پھر بستی سے قوم لود کی بستیاں صدوم اور عامورہ وغیرہ مراد ہیں اور, اور بری بارش سے پتھروں کی بارش اور بری بارش سے پتھروں کی بارش مراد ہے ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنکر پتھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا ہے یہ بستیاں شام و فلسطین کے رستے پہیں پڑتی ہیں یہ بستیاں شام اور فلسطین کے رستے میں پڑتی ہیں جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے پھر اس لیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈر دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے اور آیاتِ الہی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آتے پھر دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا چھتیس کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے یعنی ان کی بابت کہتا ہے کہ وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے اس حقیقت کا اظہار ہی مشرقین کے نزدیک ان کے معبودوں کی توہین تھی جیسے آج بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ قبروں میں مدفون بزرگ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں پھر یعنی ہم ہی اپنے آبا اجداد کی تقلید اور روایتی مذہب سے وابستگی کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں آئے ورنہ اس پیغمبر نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر جمے ہوئے ہیں کہ اس پر فخر کر رہے ہیں پھر یعنی اس دنیا میں تو ان مشرقین اور غیر اللہ کے پجاریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذابِ الہی سے دوچار ہونا پڑے گا تو پتہ لگے گا کہ گمراہ کون تھا ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در در پر اپنی جبینیں جھکانے والے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں ہم تحسب ان اکثر ہم اسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا <تصفح> یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا ثم قبضناه الينا قبضاً يسيرا پھر ہم نے وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا اور اس نے دن, دن, کو, اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنطَهُورًا اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت مطلب بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی اس کو اپنا دین و مذہب بنا لیا کیا ایسے شخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھوڑا سکے گا اس کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا کیا وہ شخص جس کے لئے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے پس اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ یاب پس تو ان پر حسرت و افسوس نہ کر سورہ فاطر آیت نمبر آٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں زمان جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا جب اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجہ شروع کر دیتا بحال تفسیر بن کثیر مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص جو عقل و فہم سے اس طرح آری اور محس خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اے پیغمبر کیا تو ان کو ہدایت کے رستے پر لگا سکتا ہے یعنی نہیں لگا سکتا پھر یعنی جو چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے وہ سمجھتے ہیں لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹکاتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے اس اعتبار سے یہ یقیناً چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہے پھر یہاں سے پھر توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سا یہ پھیلایا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا ہے جو صبح و صادق کے بعد سے سورج کے تلو ہونے تک رہتا ہے یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی دھوپ کے ساتھ یہ سمٹتا اور سکڑتا دھوپ کے ساتھ یہ سمٹنا اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے پھر یعنی ہمیشہ سایہ ہی رہتا سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی پھر یعنی دھوپ ہی سے سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے پھر یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا گھمبیر اندھیرا رات کا گمبیر اندھیرا چھا جاتا ہے پھر یعنی لباس جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے پھر سبیتاً کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں نیند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے بعض کے نزدیک صبحات کے معنی تمدد مطلب پھیلنے کے ہیں پھیلنے کے ہیں نیند میں بھی انسان دراز ہو جاتا ہے اس لیے اسے صبات کہا بہوالے عصر التفاثیر و تفسیر فتح القدیر پھر یعنی نیند جو موت کی نذیر ہے دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ نشور بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چھ ہزار تین سو چوبیس مطلب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے پھر پہورا بفت حطا فعول کے وزن پر صفت کا سیغا ہے بیمانہ طاہر مطاہر جو پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو یعنی ایسی چیز جو پاک کرنے والی ہوتی ہے جیسے وضو کے پانی کو وضو جس طرح وضو کے پانی کو وضو اور ایندھن کو وقود کہا جاتا ہے اس معنی میں پانی طاہر مطلب خود بھی پاک اور متاہر دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے حدیث میں بھی ہے ان نل جس بہوالۂ سنن ابی داود حدیث نمبر ستاسٹھ اور جامعہ اکتر حدیث نمبر چھیاسٹھ وسلاً النسائی حدیث نمبر 327 سو ستائیس وسلاَََ ابنواجہ حدیث نمبر پانچ سو الالبانی في السنن مطلب پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہاں اگر اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے وص اللہ علی نبینا محمد آلہ اجمعین